الياء الشيطان يروي بسم الله الرحمن الرحيم والكبيره قد اختلفت الروايات فيها رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان ذا تسعه اشرك بالله وقد اشرك بالله وقتل نفسه بغير حق وقتل مصنته الى اخره یہاں سے صاحب اشرف العقائد ایک اور آپودی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا پرتکب انسان جو انسان جو مسلمان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے وہ کافر نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ ایمان سے خارج ہوتا ہے نہ ہی وہ کافر ہوتا ہے اور نہ ہی وہ ایمان سے خارج ہوتا ہے یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے بلکہ وہ مومن بہرحال رہتا ہے البتہ گناہ ضرور ہوتا ہے اس کے ایمان میں کسی حد تک نقص ضرور آ ہے لیکن ایمان سے خارج نہیں ہوتا معتضلہ کا عقیدہ ہے معتضی کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں معتضل کہتے ہیں کہ جس ہی کا بلا ہے خارج ہو جاتا لیکن کافی بھی نہیں ہوتا جیسے آپ کو متضل کے عقائد منزلہ ہے نہ ہی تو یہ کافر رہتا ہے اور نہ ہی یہاں اس عقیدے کو منزلہ بین المنزلہ تعین کا نام لیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو یہ کافر ہوتا ہے اس طرح کا مسلمان اور نہیں وہ مومن رہتا ہے مومن اس لیے نہیں رہتا کہ وہ گناہ کر چکا ہے گناہ منقبیرہ کا مرتکب ہو چکا ہے اور کافر اس لیے نہیں ہوا کیونکہ اب تک اس نے جو ایمان کے ساتھ جو ایمانیات ہیں اس کا انہوں نے اس نے سر عام انکار نہیں کیا جی ایسا نہیں ہے البتہ خوارج صبر سے کام لیجیے یہ تو معتدلہ کا عقیدہ ہے کہ وہ ایمان سے بھی خارج ایمان سے تو خارج ہو جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا البتہ جو خوارج ہیں خوارج کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ایمان سے خارج اور کافر ہو جاتا ہے وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے خوارج کا مسئلہ کیا ہے کہ گنہ کبیرہ کا منتخب کافر ہو جاتا ہے وہ منزلہ بین کہیں کے قائل نہیں ہے جس طرح کے معتدلہ جی اب سب سے پہلی بات یہ کہ گناہ کبیرہ ہے کیا؟ بلکہ اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیے کہ معتزلہ کو آپ نے جان لیا تھا کہ معتضلا کون لوگ اس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں خوارش کون ہے متعلق آپ جانے جی جی رہے ہیں اسلام میں چند فرقوں نے اور باطل فرقوں نے جب جنم لیا ہے جیسا کہ میں پہلے بھی آگ کر چکا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کی بات بوت سنبھالی اس وقت سے فتنوں کا سر پسنے لگا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اس انہی اختلاف میں گزری اور خوار کے فرقے نے جنم لیا البتہ سوارغ جو مستقل طور پر ایک تنظیم اور نظم کی شکل میں آئے وہ جنگ سفین کے موقع پر آئے کہ جب حضرت علی اللہ تعالیٰ حضرت اللہ کے بیچ کچھ باتیں ہوئی برحال مشاجرات صحابہ جنگ سفین اس میں جو حضرت علی رضی اللہ کال عن نے یہ فیصلہ فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ کو حکم بنا دیا جائے کہ وہ جو فیصلہ فرمائے یعنی سارے سے جب مقرر کیا تو کس پر خارجی حضرت علی علی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ الگ ہو گئے اور انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ حاکمیت صرف ہے تو وہ کس کی ہے اللہ تعالی کے ہے بس اس کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ فیصلہ کرے اب پھر اس کے بعد ان لوگوں نے یہ کوپوں اور بطرا ان کے مقام رہے ہیں اور ان کی تنظیم میں زور پکڑا انہوں نے خدرت مالیہ کا بھی انکار کیا حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انہوں نے انکار کیا اور حتیٰ کہ علی اللہ کے عرت طریق اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کرنے والا شخص تھا وہ بھی ایک خارجی کا اپنے ملزم تو اللہ کے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا اور یہ سمجھ گیا تھا کہ جو قرآن کریم کے علاوہ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو حاکم سے کرے گا تو وہ کیا ہے کافر ہے لہٰذا انہوں نے یہ کہہ دیا اعلان یہ اعلان کر دیا تھا اور غزل تندری معاویہ دونوں کے خلاف کیا ہے جہاز لازم اور ضروری ہے تو بہرحال ان لوگوں نے ان جنم لیا اور پھر ان یہ ہر حکومت سے کچرارے رہے یہاں تک کہ باقی طلبا تک ان کی چھوٹی بڑی جنگیں ہوتی رہی مسلمان حکمران سے تو بہرحال یہ خوارج ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو مرتقبی طبیرہ ہے گناہ کرنے والا ہے کا انسان وہ مومن نہیں رہتا بلکہ معتدرہ اور ان کی خواہش کی یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایمان یعنی تصدیق کے طلبی کا نام ہے کہ انسان دل, دل و جان سے کسی بات کو تسلیم کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا تسلیم کرے اور انبیاء کو بھی برخاپ مانے کسی طرح آتے تو جتنے بھی ایمانیات ہیں ان کو تسلیم کرنے والا ہو اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ عمل بھی لازم لا رہی امال بھی وہ بھی کیا ہے ایمان میں شامل ہیں صالحہ یہ بھی ایمان میں شامل ہے لہذا اگر ایک شخص جو منتخب کبیرہ ہے کبیرہ گنان سے بچنے کا جو حکم دیا ہے منع کیا تھا تو منع نہیں ہو رہا اس کا ارتکاب کر رہا ہے تو گویا اس نے بھی کیا کیا ہے عمل کو ترک کیا ہے یعنی ترک عمل کو اس نے کیا کیا ہے جس کے بارے میں ترک عمل کا حکم تھا اس نے اس پر عمل نہیں کیا تو جب اس نے ایک عمل نہیں کیا تو بولا کہ وہ کیا ہو گیا ایمان سے خالی ہو گیا اب جب ایمان سے خالی ہو گیا اب خوارے تو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا لیکن موضلع کے ہاں چونکہ کفر کے لیے ان سارے کی ساری شاعر اسلام ہیں ان کا سر عام اعلان کرنا یعنی ان کا ان کے بارے میں کچھ برا کہنا یا ان کا سر آم آن انکار کرنا یہ ضروری ہے کپر میں کے داخل نہیں ہوگا لیکن ایمان سے چونکہ خارج ہو گیا اس لیے है اس میں کیا ہے کہ جی تو محترہ کہتے ہیں کہ مرتقب کبیرہ کبیرہ گنا के انتخاب کرنے والا شخص ایمان سے خارج ہو جاتا ہے لیکن कुफर میں داخل نہیں ہوتا منزلہ بین المنزلات اسلام کے درمیان میں ایک اور مرتبہ جی اور خواہش فرماتے ہیں خواہش کہتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا مرتقب کبیرہ رہ جب کہ جماعت کا عقیدہ ہے کہ مرتقب کبیرا... ہو جائے گا بس وہ کہتے ہیں کہ منزلہ بین المنزلات نہ مومن ہے نہ کافر ہے جی تقریبے کو یہی نام دیا جاتا ہے منزلہ والجماعت کا عقیدہ ہے کبیرہ مومن بہار حال رہتا ہے بطل اس کے ایمان میں کسی آ جاتا ہے. لیکن وہ اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کرنے والے تھے لیکن وہ ایمان سے کبھی بھی خارج نہیں ہوتا اور اہل سنت والجماعت کے ہاں ایمان نام تشدیق جی اب یہ کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ ہیں کیا اللہ سے جو روایت ہے انہوں نے نو گنا ایسے شمار کروائے ہیں نو گنا کے جو کیا ہے گناہ کبیرہ سب سے پہلا شرک اللہ تعالی کے سب کسی کو شریکہ لانا نمبر دو ناحک قتل کرنا نمبر تین کسی پاک دامن عورت پر کیا ہے زنا کی تہمت لگانا نمبر چار زنا کرنا نمبر پانچ جنگ سے بھاگنا اور نمبر چھ سحر اور نمبر سات مال یدید کا مال کھانا نمبر آٹھ مسلمان والدین کی نافرمانی کرنا اور نمبر نو یہ ہے کہ حرم کے اندر گناہ کا ارتکاب کرنا یہ نو انہوں نے بیان کیے اس کے بعد حضرت اللہ طالبان نے اس میں کچھ اور اضافہ کیا اور فرمایا کہ ریبار کھانا یعنی سود کھانا یہ بھی کیا ہے گناہ کبیرہ ہے اور اسی طرح صحیح سحیر اللہ و تعالیٰ نے اضافہ فرماتے فرمایا کہ چوری بھی گناہ کبیرا ہے اور اسی طرح شربہ تو شراب پینا تو کل بارہ ہیں کہ گناہ کبیرہ جو آپ کے سامنے بیان ہوں گے لیکن اس کے علاوہ کچھ قواعد کلیہ ہیں تو ان قواعد سے پتہ چلتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کیا اور گناہ صغیرہ کیا ہے بار رات نے یہ فرمایا کہ جو گناہ جس کا فساد ان مذکورہ گناہوں تک پہنچ جائے ان بارہ جو بارہ گنا بیان ہوئے ہیں اس کا فساد کسی بھی گناہ کے اندارہ تک پہنچ جائے یا اس سے بڑھ جائے تو وہ کیا ہوگا گناہ کبیرہ ہے اور شارح یعنی نبی علیہ الصلاۃ نے جن گناہ کو بیان کر کے اس کا ڈرایا ہو وہ گناہ کبیرہ ہے اس کے علاوہ گناہ صغیرہ ہے اور آخر میں جو قائدہ خبریہ ہے اور صاحب کے نے جو بیان کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کی حرکے کی مستقل تعریف نہیں ہے بلکہ ہر گناہ اگر اس کو مافو یعنی اس سے بڑے گناہ کی طرف اگر اس کی نسبت کی جائے تو وہ گناہ کبیرہ ہے اور اگر اس سے چھوٹے گناہ کی طرف نسبت کی جائے تو وہ گناہ سویرہ ہے اور صحیح یہ بھی ہے کہ ہر وہ چھوٹا گناہ ہر وہ سویرہ گناہ اگر اس پر اثرار کیا جائے یعنی اس کو بار بار کیا جائے تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے اور گناہ کبیرہ کہ اگر اس سے توبہ کر لی جائے معافی مانگی لی جائے تو وہ گناہ سہیرہ دیکھیے گا کتابیر ہے اور اس کی خبر آگے جا کر آتی ہے گناہ کبیرہ <تصفح> کے بارے میں کبیرہ ابن عمر ابن عمر تعالی, تعالی عنہ سے روایت ہے ان کے ساتھوں گناہ کبیرہ نو ہے شرف بلّہ اللہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شہید کرانا نمبر دو وقت ناحت قتل کرنا نمبر تین وقت مخصوص لگانا پار دامن عورت پر تحمت لگانا وطنا کرنا فرا جمع میدان جنگ سے بھاگنا وقت نمبر چھ شہر جادو عقل مال یتیم اور مال کھانا نمبر آٹھ مسلمان والدین کی کیا کرنا گنا گناہ کا انتخاب کرنا حرم بذاد نے سود کھانے کا بھی اس میں ذکر کیا ہے گیارہ اور دس ہو گئے شرابین کو بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہیں کہ ہر وہ گناہ کے جس کا فساد مثلا مقصرت شہ مما ذکر ان گناہوں کے فساد تک پہنچ جائے جو اوپر ابھی ذکر کیے گئے اور اب ترمیو یا اس ان گناہوں اس کا بڑھ جائے تو وہ کیا ہوگا گناہی کبیرہ ہوگا دوسرا فائدہ وکیلا کلوارا بے خصوصی اور بھی ما تو شارع جس پر بے خصوصی خصوصیت کے ساتھ یعنی اس کو ذکر کر کے اس سے لگایا ہو تو وہ گناہ کبیرہ وکیلا کل اثر آپ کبیرہ پر ہر و گناہ کے جس پر اصرار کیا جائے جس پر اصرار کیا جائے بار بار کبھی کبیرہ بن جاتا ہے اس پر پر وہ کے جس سے وہ استفار کرے تو وہ کیا بن جاتا ہے سبیرہ بن جاتا ہے وکالتماسمان اضافی کفایا فرماتے ہیں کہ یہ دو اضافی نام یہ دو اضافی نام ہے یعنی ان کا کوئی مستقل تاریخ لا یعرفان اور افران اضافی اعتماد ذاتی طور پر ان کی کوئی تاریخ نہیں ہے بلکہ ان کی اضافت اگر آپ کسی بھی گناہ کی اس سے بڑے گنا کی طرف کریں گے تو وہ کیا ہے ساحلہ ہے اور اگر اس سے چھوٹے گناہ کی طرف جس کریں گے تو وہ گناہ کر بڑے گناہ کی, کی طرف رقم اور یعنی اس وقت بڑے بڑے کی, کی جائے تو وہ گناہ رقم کبیرہ ہے, فطول مدلع فطول مدلع ہے کہ جس کو آپ اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کہہ کہ سکیں وہ صرف اور صرف کیا ہے لاظم بک بر اس جگہ کفر سے بڑھ کر کوئی اور بننا نہیں دی تمام کے تمام کو ذکر کرنے کے ساتھ المران ہاں یہاں پہ مراد کیا بنا ہے کبیرہ سے جو کفر کے کفر کے قلعہ کپر میں تو سب کا اتفاق ہے تو وہ انسان مومن نہیں یہاں جو مراد ہے منتقل کبیرہ وہ کون سے ہے کفر کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو ایسا گنا والا شرط لا تفرح مومن بندہ جو نہیں نکلتا من ایمان یعنی ایمان سے خارج نہیں ہوتا انتخاب قبیلہ کی وجہ سے بے بکوا ایک تصدیق باقی بات آپ کو بتا چکا ہوں دیکھیے تصدیق اس تصدیق کے باقی ہونے کی وجہ سے اللہ حقیقت ایمان جو کہ ایمان کی حقیقت ہے ایمان کیا حقیقت کیا ہے تشکیل جو کہ آگے ابھی تشکیل آئے کے بارے میں ماتزلا ماتزلا کے بار خلاف کئی تو یہ گمان کیا ہے کہ مرتقب کبیرا محمد نہیں ہے کس بنا پر ان کے نزدیک حقیقت ایمان جب کیا ہمارے ہاں احمد ہے وہ حقیقت ایمان نہیں ہے بلکہ ایمان کے چیز کا نام ہے اس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ یہ مومن خارج ہو جائے گا ایمان سے ان اس اعلیٰ معتدلہ کے نزدیک جز حقیقت ایمان ایمان کی حقیقت کا حصہ ہے جز دیئے لیکن کہتے ہیں ساتھ ساتھ سولاد المقی فرقوں پر اور داخل بھی نہیں ہوگا کفر میں بھی میں بھی داخل نہیں ہوگا اور ایمان سے بھی خارج ہو جائے گا کوئی بھی انسان اگر گنا کرے گا وہ کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا کسی بھی گناہ کر کے کاپرے جی لا بات بہنا ایمان اور خوارش یہاں اور ایمان کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے لنا جو ہم جو یہ کہتے ہیں ہم جو یہ کہتے ہیں کہ مومن مرتقبی کبیرہ کی وجہ سے کیا نہیں ہوتا ایمان سے خارج نہیں ہوتا ایمان سے خارج نہیں ہوتا اور اس طرح کپر میں بھی داخل نہیں ہوتا اور نہ ہی مومن ایمان سے خارج ہوتا اور کپر کے درمیان مرتبے میں رہے اس لیے پر جس پر آپ کو تین دلیل دیں گے احناب کی جانب سے احناب کی جانب سے تین دلیل پہلی یہ ہے کہ ایمان نام ہے جس چیز کا فقط فخت سب قلبی کا ایمان نام ہے فقط سب قلبی کا اب اگر کوئی انسان شہابت کی بنیاد پر کوئی گناہ کر لیتا ہے یا غیرت میں آپ کوئی گناہ کر لیتا ہے کہ کسی نے کوئی گالم گلوز کی تو اس کے بدلے میں اس نے اس نے کو قتل کر ڈالا وغیرہ وغیرہ یا اس کے دعوے سستی کی بنیاد پر اس سے کوئی گناہ گنا ہوا مگر اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا کوئی نئے کامل نہیں کیا وغیرہ وغیرہ سستی کی بنیاد پر شاعر کی بنیاد پر یا غیرت کی بنیاد پر اس نے کوئی بھی ایسا کام کر لیا تو وہ اس کی تجزیے قلبی کے منافی نہیں ہے اس کی تجدید کل بھی کیا گنافی نہیں ہے بلکہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کو پھر بھی خدا مانے ہوئے ہے رسول کو رسول مانے ہوئے ہیں آفرت پر ایمان رکھ ہے لیکن اس سے یہ کام جن بنیادوں پر اگر سرزد ہو جاتے ہیں تو کیا آپ اسے کافر کے کبھی بھی نہیں باوجود اس کے کہ ایمان والا اگر کوئی شخص ہو تو اس سے جب گناہ کیا ہو جاتا ہے سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس کو امید بھی ہوتی ہے معافی کی لیکن ساتھ ساتھ وہ کیا ہوتا ہے ایک یعنی سردا کا اس کو ساتھ ساتھ میں خوف بھی ہوتا ہے جب اس کو خوف بھی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تبارے کو طالب سے امید کی ہے اور اس کا ایمان اور اس کا دل کیا ہے ابھی بھی تصدیق کر رہا ہے سب کچھ کی تو کس بنیاد پر اس کو خوف بھی کہا ہے لہذا جب یہ تعریف آتے ہیں تو اس کا ایمان پھر بھی کیا ہے شام ہے یعنی اس کی تصدیق کیا ہے باقی ہے لیکن اس سے یہ گنا سرگرد ہو گیا ہے اس بنیاد پر اب اس کو کافر نہیں کہا جائے گا ہاں اگر کوئی انسان کسی گناہ کو کرے اور اس کو حلال سمجھ کر کرے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے اور اسے حلال سمجھے اور یا یہ کہ وہ کیا کرے دین اسلام کا مزاج اڑائے تو کس بنیاد پر پھر وہ کافر ہوگا وہ اس لیے کہ الگ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الگ سے رسول کے اندر اس بات کی سرامت آئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کو علامت قرار دیا ہے تقریب کا تقجیت کی, کی علامت قرار دے دیا ہے کہ کوئی کسی بھی شاعر اسلام جی کرے گا تو وہ کپر ہوگا بھلے وہ کہہ بھی دے کہ میں کیا ہوں دل سے مان رہا ہوں لیکن جب صاحب شریعت نے بعض چیزوں کو علامت قرار دے دیا ہے ککر کی اب اس کے بعد جب وہ علامت سے ظاہر ہو جائے گی تو وہ کیا ہوگا اب اس کے بعد اس کی تصدیق کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا مثلاً جو شخص ہے وہ بدھ کی عبادت کرتا ہے یا یہ کہ وہ پرانی مجید کو اٹھا کر کہیں کچرے میں پھینک دیتا ہے جیسا کہ آپ کی کتابیں میں لکھا ہوا ہے یا کے علاوہ کوئی بھی ایسا آ... سلم کدا کرتا ہے تو ان بنیادوں پر اگر وہ یہ کام کرنے کے بعد بھی کہے کہ میرا دل کیا ہے مطمئن ہے میں خدا کو خدا تقسیم کرتا ہوں ان صورتوں میں اس کا کوئی کہا دیگار نہیں کیا جائے گا کیونکہ کہ نے ان کاموں کو کیا قرار دے گیا ہے کفر کی اور ترجیح کی علامت قرار دے گیا ہے جب علامت قرار ہے تو وہ لازمان کفر ہی ہوگا جی آئیے پیسے وجہ کی طرف جس بنیاد پر کہتے ہیں کہ کافر نہیں ہوگا اللہ پہلی شروع ماں سے حقیقت جیسا کہ ہم قریب آئے گا ابھی ایمان اور اسلام کی بحث آنی ہے کہ مومن کون ہے اور مسلمان کون ہے ایمان کی تعریف بھی وہاں پر آئے گی تو کہتے ہیں کہ ان حافیقہ تل ایمان و تجزیق القلوی ایمان کس چیز کا نام ہے تصدیق میں لہٰذا مومن بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا آئے بھی جب تک وہ ایمان تفریح کے ساتھ متصف ہے فلاحی مومن خارج نہیں ہوگا انل اختلافی بھی اس کے متصف ہونے سے یعنی ابھی تک تفصیل کے ساتھ وہ متصف ہے کل کی اس کا مطمئن ہے تو کر رہا ہے تو تب تک اس سے خارج نہیں ہوگا بما نافی مگر اس چیز کے ساتھ وہ خارج ہو جائے گا جو تصدیق کے کے ساتھ متصف ہونے کو منع کر رہی ہو منافی ہو آر یہ بات سمجھ تو کہتے ہیں مومن خارج نہیں ہوگا بھی جب تک اس کے ساتھ یعنی کس کے ساتھ سجی کے کلوی کے ساتھ مد... کیا متفق ہے مگر اس چیز کے ساتھ یہ خارج ہو جائے گا جو تصدیق کا کے منافی ہو اور مجرد اقدام البتہ محض اقدام کرنا ہے کبیرت کبیرا گنا بناہ... کبیرا گنا پر اقدام کرنا یا شہوت شہوات کے غلبے کی بنیاد پر کسی نے دنا کر لیا او رہ رہ. اور نم کو ہار یا آر کی بنیاد پر ان پتن کا کیا مانا کریں گے آر کی بنیاد پر کہیں پر اس پر کسی نے اس کے والد کو قتل کر دیا یا اس کے کو دوسرے لوگوں نے اس کو ہار دلانے شروع کر دی شفلا نے آپ کے والد کو قتل کیا ہار کی بنیاد پر لیا اور گیرہ ہو ہو کے ساتھ ساتھ ملا ہوا ہو ہو بھی اور معافی کی امید تھی کہتے ہیں کہ اور ساتھ ساتھ کیا ہو؟ توبہ کا عزم بھی ہو. So لا یہ ینافی خبر ہے کس کی وہ اوپر جو مجرب گزرا ہے تو کہتے ہیں مان بنائے کبیرہ کا ارتقاب مان بنائے کبیرہ پر احتجام کرنا لافی ہے یہ ایمان کے منافی نہیں ہے ٹھیک ہے جی اللہ کاحلالی کا کو کو حکم کو معمولی سمجھتے ہوئے تو اس صورت میں کانا کفرن کفر ہوگا کہو نہیں علامت اس لیے کہ یہ تقریب کی علامت ہے اور اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ گناہ کے جن کو شارع علیہ والسلام نے تقریب کی علامات قرار دے دی ہیں اگر کوئی کو وہاں کا استقاب کرے گا تو وہ کافی ٹھہرے گا بلا نظہ اس میں کوئی نظا نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے من تو ان گناہوں میں سے کہ ماضر او ہمارا تل کہ جن کو شارع یعنی نبی علیہ وسلام نے ہمارا تن تقدی تقدیف علامات قرار دے دیا ہے اور اب یہ کہ ان کا معلوم ہونا ہی اور ان علامات کا معلوم ہونا قبضہ لے کر ایسے ہی سے ہونا ضروری ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ سے انسان فرض کرنے کے یہ ترجیح کی علامت نہیں بلکہ رسول اللہ نے جن جن چیزوں کو ترجیح کی علامت قرار دے دیا ہے انہیں پر منحصر رہے گی اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو تقریب کی علامت نہیں سمجھا جائے گا کرنا شرعیہ اور یہ تقریب کے علامات کا جاننا یہ بھی عدل شرائط ضروری ہے نمبر ایک کا سلجو ثنا سنا جیسے کہ بدھ کو سہیزہ کرنا بلفا الفاظ اور پرانے مجید کا ڈال دینا الفاظ طلفا ہو رہا گندگی میں تلفظ بے کرما کا تلفظ کر دینا کلیمات کا تلفظ کرنا یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو شار علیہ السلام نے تقدیر کی علامات اور جیسے جیسے اور, اور باتیں طبی جو ثابت ہو جائے عدل سے انہو وہ کیا ہوں گے پھر؟ کیا ہوں گے کفر ہوں گے بہتا ما یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے تشدی کے کا نام ہے ایمان کس چیز کا نام ہے تشدی کے کا نام ہے تو ایک آدمی اگر وہ پیر کر ڈالتا ہے وہ پیر کر ڈالتا ہے کہ جس کو تصدیق کی علامت کرا دے گی ہے، مثلا بدھ کو ہی سجا کرتا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میرا دل کیا ہے تصدیق تست... کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی قابل عبادت ہے وغیرہ وغیرہ تو کیا پھر بھی آپ کہو گے کہ یہ قابل ہو گیا حالانکہ اس کا دل تو کیا ہے مطمئن ہے اور آپ نے تصان کی تعریف کیا کی ہے کہ تصدیق قلبی کا نام ہے تو اگر اس کی تصدیق قلبی باقی ہو لیکن پھر صرف اس نے اس بیڑ کا انتخاب کیا ہو تو پھر آپ اس کو کیوں کافر کرو کی حالانکہ آپ کی تاریخ کے مطابق ایسا شخص کافر نہیں ہونا چاہیے جب اس کی تصدیق قلبی باقی ہے تو اس کا جو آپ کہتے ہیں کہ اسی ہی عبارت میں اس مسئلے کا اس سوال کا جواب بھی سامنے آ گیا کہ شریعت نے جب اس کو علامت تقریب کہہ دیا تو اب وہ علامت تقریب کی بنیاد پر اوپر ہی رہے گا بھلے وہ کہے کہ اس کی باقی کیا. اب اس کے قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ علامت تقریب جس کو نے قرار دے دیا ہے اب وہ تقدی پر معمول ہو کر حکم لگے گا وہ کہتے ہیں اسی سے, یعنی اسی عبارت سے یا یعنی کسی وضاحت سے جو اوپر گزر چکی یعنی حل حل ہو گیا ماپ وہ اعتراض کا جواب جو کہا گیا ادا کانا عبارت ایمان کیا ہے جب عبارت ہے تصدیق سے یعنی تصدیق قلبی سے, اتار و اتار سے تو یم بنی اللہ کا تو پھر کہتے ہیں کہ ایسا مومن کے جو اعترار کر رہا ہو اور تصدیق کر رہا ہو تو وہ کاخر نہیں ہونا چاہیے تو یہ والا اعتراض بھی حل ہو گیا ٹھیک ہے جی جیسے ہی ہم نے اپار کہتے ہیں کہ افارکیز کو چاہیے یہ والا سوال بھی حل ہو گیا وہ کیسے حل ہو گیا یہی کیوں کہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقسیم کی علامت قرار دے دیا ہے اس بنیاد پر اگر اکچے کو تصدیق قلبی کا بھی کہے گا پھر بھی ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے وہ الفاظ مالا تحفظ تقسیم اوشک پہلے جی بارے میں نہ پائے کے اپال میں الفاظ ہو جب تو ایسے الفاظ کا مالا تقریب کا بھی شخص جب تک کیا ہے تکجیب متحف نہ ہو جائے یا شریعت کے کسی بھی اصول کے اندر اس کا شک متحف نہ ہو جائے کچھ وقت اس وقت تک کیا ہے اسے متاف نہیں کہا جائے گا دوسری درخ اور کی کی جماعت یہی ہے تعالیٰ نے مرکزی گناہوں کا گنا کرتے ہوئے ساعت ساعت کو ذکر ہے. جیسے کہ تم پر احساس فرض کیا گیا ہے کسان قتل کے بدلے میں گناہے کبھی جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا فرمائے یا تم پر کیا ہے فرض کیا گیا ہے تو باوجود کسات کے ہونے کے پھر بھی کیا ہے مومن کے اللہ کا ذکر کیا اسی طرح تعالیٰ کی نہیں ہوتی ان گناہوں کو مٹا دیتی ہیں تو گناہ سبیرہ ہوتی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کیا پرانی ہے ان کیا ہے ناجائز ہے ایمان والوں کے درمیان میں آرام ہے ناجائز ہے تو پھر بھی کیا ہے اس کے باوجود کیا کہا ایمان سے مختصر کیا ہے اور معلومہ کی وجہ سے نہیں ہو جاتا اور ایمان کا خارج نہیں ہوتا دوسری دری سے و وہ آیات جو اس بات کو بتاتی ہے کہ دلائی بہت سارے ان شاء اللہ پڑیں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ